گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ الرجیم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 منگ لام سال ہے کل مینل مسلم اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کا بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرم برداروں میں سے ہوں غلط اداب سن فل بہنا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ تہولی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 سامعلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم نسب یہ پروگرام دراصل تسلسل در ہے ہمارے اس پر ہم شروع کیا ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر آج کے پروگرام کا موضوع ہے لیکچر سیاد کوٹ جس کی بابت ہم نے بات شروع کی تھی اور یہ لیکچر سیاد نومبر انیس سو چار میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کانیانی مسیح محدود مہدی محدود علیہ صلاطب السلام نے سیالکوٹ میں دیا تھا اور اس کو بعد میں کتابی شکل میں لیکچر سیالکوٹ کے نام سے شائع کیا گیا یہ روحانی خزانین کی دل نمبر بیس میں موجود ہے اس کے بارے میں ہم نے بات شروع کی اور پھر آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا اور موضوع سے تھوڑا سا ہم ہٹ گئے تھے لیکن بارہ جیسے سوالات آتے ہیں ویسے ہی ہم جوابات کی طرف جاتے ہیں آپ کے سوالات پروگرام میں جاری رہیں گی اس پروگرام میں ہمارے پاس تقریباً پینتالیس منٹ کا وقت ہے براہ راست پروگرام کے لیے اس کے بعد ہمیں آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدی حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس الخص ایل تعالیٰ بنثر عزیز کے کی خدمت جمعر کی ریکارڈنگ پیش کرنی ہے وقفے پہ جانے سے قبل یعنی اس فریکوینسی پر آنے سے پہلے جو آخری سوال ہمارے پاس موجود تھا وہ رانا صاحب کا تھا اور رانا صاحب نے میں کچھ آیات کا حوالہ دیا تھا بات آپ نے یہ کی تھی کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں رسالت اور امامت پہلی بات آپ نے یہ کی اور دوسری بات یہ کی کہ جی رسالت تو ختم ہو گئی امامت ختم نہیں ہوئی ظاہر ہے کہ جو ہمارے اہل تشہیر بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے امامت کو جاری رکھا ہے اور ساتھ انہوں نے ذکر کیا کسی امام کا بھی کہ جو موجود حاضر ہیں اور کچھ جیسا میں نے ذکر کیا کہ سورہ معاہدہ کی آیات کا ذکر کیا ہے خاص ترتیب سے غالباً سرسٹھ نمبر کہا پہلے دیکھیں پھر پچپن دیکھیں پھر تین دیکھیں پھر چھپن دیکھیں پھر چھ دیکھیں مختلف حساب سے کہ جس میں ولایت کا ذکر ہے اور اس کے بعد راجہ مبین صاحب نے اسی سوال کو آگے بڑھایا اور انہوں نے اس بات کو نشاندہی کی اور صحیح کی کہ جو اہل تشیح ہیں وہ امام کے بارے میں یا امامت کے بارے میں اپنا ایک الگ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس عقیدے کے لحاظ سے جو باتیں ہیں وہ بہت سی ہیں بصبا صاحب کی طرف میں چلوں گا واپس اور بصبا صاحب سے پوچھوں گا کہ جو بات کی ہے رانا صاحب نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے جس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسالت اور امامت دو علیحدہ چیزیں ہیں اور رسالت ختم ہو گئی اور امامت جاری ہے تو کیا ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے پہلا سوال یہ ہے پھر آگے آپ سوالات کو لے کر آگے چل سکتے ہیں اسی دوران سامعین اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 یا پھر ہمارا ٹول فری نمبر ہے 18554106522 ایٹ فائیو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اور آپ سوال کر کے ریڈی احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں انہیں ریڈی احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے ان سوال لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی آپ آنر ہیں और पहली बारे है कि आप बड़े खबर तहम और सुनते हैं बाद भी है इसके लिए मैं आ, वो पेश करती हूँ दूसरी बात मैं ये कहना कि आप फिर की बात करते हैं कि फिर कवालियत बहुत पैसा لیکن کیا یا میں جی اگر آپ تو کیا یہ کام نہیں ہوگا اگر اس اسی بات سے زور دیتے ہیں کہ آپ آ, بہت ہمارے لیے ہمارے کل رہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ غلط ہے صرف دور میں جب کہ ہمیں को باپ کو جو کچھ لکھا جا سکتا ہے اگر صرف قرآن کی بات کریں قرآن کی تشریح کریں جب سے تشریح کریں اور رب المل رب الم اس کے لیے ہمیں ایک کتاب है کچھ ہو رہا ہے کتنی دنیا ہیں کتنی کائنات ہیں کتنی تو سب کو خود بالکل پتا چل جائے گا کہ کیا سچ ہے ہم صحیح ہے ہم غلط ہے تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا پڑے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے تو یوں لگتا ہے کہ اگر ایک اور پروگرام میں نے سنا تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے ایک ہی پروگرام سنا ایک ہی بات اس چیز ہوتی ہے ایک ہی بات کو ایکسپل کیا جاتا ہے ایک ہی طرح سے اس کا جواب دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑی کنٹریو کرتی ہیں ہم لوگ جو مڈل ایج میں ہیں فورٹیز میں ہیں اور جو ینگ ان کو سمجھ میں آتی ہے ہمیں سائنس سمجھنے آتی ہے اور نئی جنریشن کو بھی سمجھ سمجھنے آتا ہے اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے میں نے بہت پڑھا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بے کر بھی ابھی پتا نہیں پڑا تو اس بارے میں آپ عالم دین ہیں آپ کی اس طرح توجہ دیں کہ اس دور کے مطابق قرآن میں کیا سک ہے کیا کیا کیسے کیسے دور ہو رہا ہے چلیے بہت बहुत बहुत بہت شکریہ چل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش آپ نے پروگرام میں کال کی اور بھرپور انداز میں آپ نے اپنی بات کو بیان کیا میں پہلے اپنے مہمان کے لیے آپ کے سوال کو رکھوں گا اور اگر کچھ اس میں گنجائش ہوئی تو پھر آپ کے سوال کا جواب ضرور ہم دیں گے پروگرام کو سننے کا پروگرام کو کا بہت بہت, بہت, بہت, بہت, بہت, بہت, بہت شکریہ مصباح صاحب یہ سوال ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہولڈ پے کرنا پڑے گا ہمیں روکنا پڑے گا کیونکہ پہلے ہمارے پاس سوال رانا صاحب کا موجود ہے رکھے جب تک یہ سوالات ہمارے نہ پورے ہوں کیونکہ آج کے پروگرام میں بہت زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے رانا صاحب ان رسول امن اللہ کہ تمہارا ولی عربی میں جو ولی ہے دوست کو کہتے ہیں مالک کو بھی کہتے ہیں معنی یہاں دوست کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو امام ہیں وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں میں ہم راکم ہوں اور وہ خدا کے حضور جھکے رہنے والے ہیں اس میں ہمیں ایسی آیات بالکل درست ہیں کہ قرآن کے لیے میں بھری پڑھی اللہ تعالیٰ نے ولی کہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں میں ان کا دوست ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ پھر وہی ایک محدود دائرے میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ہی انہوں نے زکوٰۃ دی اس لیے ان کا ذکر یہاں ہار گیا ٹھیک ہے تو ایسی پھر بھی بات یہ شیعہ روایت ہے اس کا باقی جو کتابیں ہیں اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے <سطور> جیسے بھی نماز جب پڑھی جا رہی ہو تو پھر نماز ہی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے اس میں دوسرے کاموں کی طرف یعنی نماز میں کوئی اور کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ٹھیک <سطور> ہے تو یعنی کہ آپ ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ زکاب بھی دے رہے ہیں تو یہ یعنی دلی رضی العالان ہو جو اتنے عظیم الشان سیکھی اور گھر بھی تھے آ... عبادت کے طریقے آپ نے سیکھے ہیں رسول اللہ ڈراپ <سؤال> ہو گئی ہے تو ہم سوال لیتے ہیں جو محترمہ نے کیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریڈیو پہ آپ بات کرتے ہیں بہت سے پروگرام انہوں نے ہمارے سنے ہیں اور سنتی جا رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ پروگرام میں جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں تو ہم تو فرقے کی بات کر رہے ہیں اور احمدی کی بات کرتے ہیں اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ پھر ساتھی بات کی اور ساتھ کہا کہ ضرورت یہ ہے کہ سائنسی طور پر قرآن کریم کی تفسیر کی بات کی جائے اگر ہم قرآن کریم کی ہی تفسیر صرف بیان کرنی شروع کر دیں پروگرامز کے اندر اور ایک اچھے طریقے سے بیان کریں تو بات ثابت ہو جاتی ہے نظر آ جائے گا لوگوں کو کہ کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو لیتے ہیں جی اس میں میرے خیال پہلی جو دوسری بات ہے اس کا جواب میں پہلے دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہمیں قرآن شریف کو پیش کرنا چاہیے ہاں بالکل درست بات ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک مکمل ہدایت نامہ ہے تو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اسی کو ہی پیش کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ یہ توفیق صرف احمدیہ مسلم جماعت کو حاصل ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ ساٹھ سے زائد زبانوں میں کر کے دنیا کے سامنے پیش کر چکی ہے تاکہ دنیا پڑھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کیا ہے کیونکہ سننے کو تو بہت سی باتیں انہوں نے سن رکھی ہیں لیکن نہ ان کو عربی آتی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان میں اس پاک کتاب کو دیکھیں اور پڑھیں اور مزید زبانوں میں اس کے ترجمے کا کام جاری ہے لیکن مختلف فورم ہوتے ہیں جی آ, یہ سائنٹیفک جو ایجادات ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل کتاب نے بہت صدیوں پہلے ہمیں رہنمائی کی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ایجاد ہوں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہیں کہ پندرہ سو سال پہلے کیسے وہ بتائیں گے کہ یہ کام ہونے والے ہیں لیکن دنیا جو ہے وہ جو نہیں چاہتی یعنی دنیا کا ایک بڑا طبقہ ایک حصہ ایسا ہے جو اسلام پر اعتراضات اٹھانا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظر قرآن کریم کی خوبیوں کی طرف جائے थीक. اس لیے وہ اس بات اس پروپیگنڈے کو اچھالتا ہے کہ نوازوب اللہ قرآن کریم میں تو قتل و غارت کی تعلیم ہے قرآن کریم میں تو عدم برداشت کی تعلیم ہے تو ایسی صورت حال میں ان کا جواب دینا بھی ضروری ہے ٹھیک لیکن ان کا جواب جب دیا جاتا ہے تو مسلمانوں میں سے ہی کئی لوگ ایسے اٹھتے ہیں جو اپنا عمل وہی کرتے ہیں جو اعتراض وہ کر رہے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا عمل جو ہے وہ دنیا کے سامنے ٹی وی پہ دکھا دیا جاتا ہے اور پیچھے جو بیان ہے یا الزام ہے وہ قرآن پر لگا دیا جاتا ہے تو پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مسلمانوں کے اس فعل کو ثابت کیا جائے کہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ ان کا ذاتی فعل ہے تو لیکن جب وہ بات بیان کی جاتی ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں آپ کی, آپ کون آپ کہاں سے آ گئے? تو وہ ہمیں پھر مسلمان کے دائرے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ریڈیو احمدیہ فورم ہے اس میں اس کا موضوع جو ہے وہ اس ان باتوں کی یعنی کا ازالہ رکھا گیا ہے کہ دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ نہ تو قرآن میں وہ باتیں ہیں جو اس کی طرف منظور کی جاتی ہیں اور نہ احمدیت جو ہے وہ کوئی اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز ہے یہ اسلام ہی کی جماعت ہے مسلمانوں کی ہاں اس کے جو عقیدے ہیں وہ قرآن کریم کے تو مطابق ہیں لیکن باقی مسلمانوں کے عقیدے اس کے مطابق نہیں ہیں تو وہ پھر ضرورت وہ کہتے ہیں کس طرح وہ پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ان کو بیان کریں تو اس لیے ہمیں مجبوری ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہم منظر عام پر کریں آپ کی بات درست ہے کہ اگر آج پروگرام سنا ہے تو اس میں بھی تقریباً وہی باتیں اگر آج سے چار مہینے بعد بات کریں تو پروگرام سنیں تو اس میں بھی تقریبا وہی بات جی ہے. جی اس کی وجہ ہمارا جی جو یہ پروگرام ہے ہم کالوں کے جواب دیتے ہیں جی آپ جی فون کالز جی جی کو سنیں کہ وہاں کتنی تبدیلی آئی ہے وہاں کتنے لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کا درست مطلب پوچھا ہے ان کا تو ٹارگیٹ ہی ہمیں ابھی بھی اسلام سے خارج ثابت کرنا ہے تو اس حوالے سے ہی یہاں پھر وہ موضوع بھی بات کر دیے جاتے ہیں تو لیکن اس فورم کے علاوہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی جماعت احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں یہاں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن کریم کی نمائشیں لگاتی جی قرآن کریم کی وہ آیات ہائی لائٹ کر کے اس کے بینرز لگائے جاتے ہیں اور لوگوں کو سوالات دیے جاتے ہیں کہ آپ پوچھیں جی یہاں مس کے شہر میں قرآن کریم کی نمائش ہوئی پچھلے سال بڑی کامیاب ہر جگہ پر ہر جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے لیکن لوگوں کے سوالات وہی ہیں کہ اسلام میں جہاد جو ہے اس کی کیا اس کا کیا پس منظر ہے اس کی کیا حقیقت ہے لوگ آپ سے آ کر یہ سوال نہیں کرتے کہ جو سائنسی ایجادات ہیں یا سائنس ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہیں لیکن اس سے زیادہ وہ ان اس پروپیگنڈے کو آگے لاتے ہیں تاکہ دنیا کی نظر اسلام قرآنِ کریم کی خوبیوں کی طرف نہ پڑے تو بہرحال یہ ریڈیو احمدیہ میں جس قسم کے سوال آتے ہیں اس کے مطابق ہی جواب دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ دوسرا نقشہ دیکھنا چاہتی ہیں رب و رب المغربین قرآنِ کریم کی خوبصورتی کا تو آپ اپنا اگر پتہ دے دیں تو ہم ضرور آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام فلاں شہر میں ہو رہا ہے فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے تو آپ پھر اندازہ کر سکتی ہیں کہ کیا یہ کام جو آپ چاہتی ہیں کسی اور کے حصے میں آ رہا ہے یا واقعی احمدیہ مسلم جماعت ہی اس میں مخصوص ہے پھر جو دوسری پہلی بات جو انہوں نے کی ہم اپنے آپ کو احمدی کر کے الگ کیوں پیش کرتے ہیں جی یہ بھی تو ایک واریت ہو گئی اس میں جب ایک چیز آتی ہے نہیں تو آپ کو اس کا تعارف کرانا پڑتا ہے یہ آپ قرآن کریم کی بات کر رہی تھیں جی تو قرآن کریم ہی کی بات ہم لے لیتے ہیں سورت بقرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانن ناس و امتم واحد کے لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی طرح کے تھے فبا اللہ اللہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے الگ الگ ہو گئے لوگ یعنی نبیوں کے آنے سے پہلے لوگ ایک طرح تھے اس کا جو درست ترجمہ میں بعد میں پیش کرتا ہوں لیکن جو بظاہر مطلب بنتا وہ یہ کہ اچھے بھلے لوگ ایک طرح مل کر ملت واحدہ امت واحدہ بن کر رہ رہے تھے نواز نبی نے نبیوں نے آ کے کام خراب کر دیا uh -huh. کہ نبی آئے اور وہ فرقہ واریت ہو گئی لیکن اس کا جو درست ترجمہ ہے ہمارے جو دوسرے امام ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ لوگ ایک ہی خیال کے تھے سب میں ایک ہی خیال تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی یہ خیال درست ہے تو نبی آئے اور نبیوں نے آ کے اصلاح کی کہ نہیں تمہارا یہ خیال تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس دعوت پر بعض نے ان کی ان کی بات مانی بعض نے نہیں مانی ٹھیک ہے تو جنہوں نے مانی وہ ان کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے نہیں مانی وہ ان کے خلاف ہوگے ٹھیک ہے تو پہلے ایک ہی خیال کے تھے ہر خیال کو وہ درست سمجھتے تھے نبیوں نے آ کے ان کی اصلاح کی تو اسی طرح اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے آ کر اس مسلمانوں کے جو خیالات تھے ان کی اصلاح فرمائی ہے کہ آپ کے یہ یہ خیالات یا یہ عقیدت درست ہیں لیکن یہ جو باتیں آپ کی ہیں کہ جو غیر مسلم ہے اس کو قتل کر دو اس کے خلاف جہاد کرو اور حدیثہ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں آخری زمانے میں آئیں گے اور کافروں کو قتل کریں گے اور دنیا کی حکومت مسلمانوں کو پیش کر دیں گے یہ خیالات تمہارے غلط ہیں اور یہ باتیں یا یہ غلط ہونا میں قرآن, قرآن کریم سے ثابت کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا قرآن یہ کہتا ہے تو جب یہ باتیں حض مرزا علام محمد قادیانی علیہ السلام نے کی۔ تو آپ کی مخالفت میں ہو گئے اور اس لیے دنیا پوچھتی ہے کہ مسلمان تو بہت ہیں کیا آپ وہ مسلمان ہیں جو دوسروں کو بم سے اڑا دینے کو جائز سمجھتے ہیں یا اگر اڑاتے نہیں تو ان کو یا ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں خاموشی سے تو اس زمانے میں آپ کو لازمن بتانا پڑے گا کہ نہیں ایسے مسلمانوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے کیونکہ ایسے مسلمان قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف جا رہے ہیں لاق فی الدین کے دین میں کوئی جبر نہیں کوئی ظلم نہیں فمن شاہ فلیومن ومن شاہ فل کہ انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ ایمان لے آئے چاہے تو وہ انکار کر دے اس دنیا میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا اس دنیا میں کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کرے قرآن کریم کا فرمان ہے. تو ایسی جب ہم باتیں پیش کرتے ہیں تو وہ ہم سے پھر سوال ہوتے ہیں کہ آپ مسلمان ہی ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہی ہیں پھر حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ باتیں دوسرے فرقے ہم سے کیوں نہیں کرتے تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تعارف جو ہے یعنی یہ بات ہمیں چلانی پڑتی ہے کہ ہمارا ان مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے جو یہ یہ خیالات رکھتے ہیں تو یہ جب آپ قرآن کریم کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم ان انعاموں کا ذکر کرتی ہے کرتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں اگر کتاب ہی کافی ہوتی آپ یعنی کہہ رہے تھے کہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے ہم پڑھیں اور دنیا کو بتائیں تو قرآن ایک ہی ہے لیکن اس کی جو تفسیر کرنے والے ہیں وہ مختلف ہیں وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے ہم رہنمائی اپنے نبی سے ہی چاہیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ آخری زمانے میں جب فرقے ہوں تو تلزم جماعت المسلمین و امام تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کے ساتھ جوڑنا دیکھنا کہ کون سی جماعت ہے جو جماعت ہے اور اس کا امام ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جانا تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر کوئی امام نہیں ہے اس زمانے میں اور صرف فرقے ہی فرقے ہیں تو پھر میں کیا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ہدایت فرماتے ہیں کہ فات تلک الفر کا کلحا کہ ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ان کے ساتھ شامل نہ ہونا ٹھیک تو یہ یعنی جو کام جو مشن آپ بیان کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہے لیکن اس کے لیے آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم. کی یہ ہدایت جو ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ اپنا مشن آگے چلا نہیں سکتیں جی کیونکہ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور اس کی جماعت کو ہی درست قرار دیا ہے باقیوں کو غلط قرار دیا ہے اس لیے یہ مد نظر رکھ کر ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اس امام کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں تو اگر اس کے خلاف ہیں تو ہم کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو دراصل ہم عضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کر رہے ہیں اور اس برکت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ضرور اس مشن کو کامیاب کرے گا جو آپ بیان کر رہی ہیں تو اس ہدایت کے بعد ہم اس مشن کو آگے نہیں چلا سکتے اگر ہم رسول کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے تو یہ عمل ضروری ہیں کتاب پڑھنے کو تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ یہ اس کی تفسیر ہے لیکن اصل تفسیر وہی درست ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا امام پیش کرے گا ٹھیک ہے ورنہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں لیکن جو زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتی ہے اس میں ہی برکت ہے اور اسی ہی میں ہی کامیابی ہے اس کے بغیر اور کوئی زبان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی چلیے بہت بہت شکریہ مصباح صاحب مجھے امید ہے محترمہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا اور بحثیت میزبان میں ریڈیو احمدیہ کی طرف سے آپ کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں یہاں پہ ایک دو باتیں یہ بھی ضمنً عرض کروں گا اسی بات میں جو مکرم مصباح صاحب نے بیان کی پر آپ کے سوال کے پہلے حصے کے جواب میں یا دوسرے حصے کے جواب میں کہ ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے صرف ایک پیشکش ہے یہ کل و واحد پیشکش نہیں ہے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے احمدیہ مسلم ٹی وی یا مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ ایم ٹی اے کے نام سے ایک کئی چینلز ہیں جو چوبیس گھنٹے ساری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں اردو زبان میں انگریزی زبان میں پھر اسی طرح سے عربی زبان میں بھی اور کئی چینلز اب اللہ کے فضل سے چوبیس گھنٹے اپنی نشریات دیتے ہیں آپ کو اگر موقع ملے ایم ٹی آن لائن کے نام سے یوٹیوب پہ بھی چینل ہے آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ایم ٹی دیکھ سکتی ہیں تفصیر کے پروگرام بھی آتے ہیں اس میں اور قرآن کریم کی ترتیل کے بھی پروگرام آتے ہیں اس میں احادیث کے بارے میں بھی اسی طرح سے احمدیہ مسلم جماعت اللہ کے فضل و کرم سے ہر ایک ملک میں امریکہ ہو کینیڈا ہو یا جرمنی ہو انگلین انگلینڈ ہو پاکستان ہو بہت سے ممالک ہیں جہاں ہم سال میں ایک یا اس سے قرآن اور سائنس کے موضوع پر سیمینارز یا بڑی کانفرنسز کرتے ہیں جس میں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں اور علماء ہیں جو شامل ہوتے ہیں بہت علمی نوعیت کی کانفرنسز ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں آپ نے بات کی سو یا سو سے زائد پروگرامز کی میں اس کو بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں جو علماء یا تشریف لاتے ہیں وہ قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں تلاوت کے بعد ان کی تفسیر اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں اور جو بھی مجھ جیسا شخص یہاں پہ پروگرام کا میزبان ہوتا ہے وہ درخواست کرتا ہے کہ اب آپ موضوع سے متعلق سوال ریڈیو احمدیہ پر لے کر آئیے اور یہ الامیہ ہے ایک جس میں میں آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ یہ انتظار ہی رہتا ہے کہ کوئی شخص موضوع سے متعلق سوال کرے کوئی شخص آئے آج بھی جب ہم نے پروگرام شروع کیا تفسیر سے نہیں کیا لیکن ہم نے ایک کتاب جس کا عنوان ہی ایک لیکچر جس کا عنوان ہی اسلام ہے اس کے بارے میں بیس منٹ ابتدائی بات کی پھر انتظار ہی رہا کہ کوئی آئے اور جو گفتگو کی تھی اس پہ بات شروع ہو آپ جو بھی گفتگو شروع کریں یہ پروگرام جیسے مصباح صاحب نے آپ سے عرض کی کہ یہ پروگرام دراصل سوالات کو شامل کرنے والا ہے اور ہم Uh, اپنے کالرز کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں کئی دفعہ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ سوالات اگر موضوع سے متعلق نہ ہوں ہم پروگرام میں شامل بھی نہیں کرتے لیکن لوگ uh, اس پروگرام کے کالرز اس پروگرام کے کالرز اکثر ہی چاہتے ہیں کہ پروگرام میں ایک ہی جیسے سوالات کریں اب ہم ان کے جوابات بھی دیتے ہیں کئی دفعہ دیتے ہیں ہماری بھی یہ کوشش ہے آپ جیسے کالرز آپ جیسے لوگ جو پروگرام میں کو سنجیدگی سے سنتے ہیں آپ جب سوالات کریں گے اور سوالات آپ کے آئیں گے تو ضرور ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کے موضوعات اور ہمارے پروگرام کی نوعیت بھی بدلے گی اور اس میں ایک ہم اپنے پروگرام کے شروع میں ہر پروگرام کے شروع میں آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کچھ بیسی نہیں بلکہ یہ تو ایک ایک عمل ہے سیکھنے اور سکھانے کا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی ہم آپ سے بات کریں گے قرآنِ کریم کی روشنی میں کریں گے اس کے بعد پھر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ ول وسلم محادیث کو دیکھیں گے تو ہمارا دستور طریق کوشش نیت حقیقتاً یہی ہے آپ کی بات کو دہرائیں گے ایکو کریں گے اچھے لسنرز ہمیں جو سننے والے اور سیکھنے والے ملیں گے پروگرام کی نوعیت بھی بدلے گی لیکن صرف یہی جماعت احمدیہ نہیں لے کر آتی ریڈیو احمدیہ بلکہ اللہ کے فضل سے بے تحاشہ اور پروگرامز ہیں اور بہت سارے فورمز ہیں اللہ کے فضل سے جہاں تفسیر کی بات ہوتی ہے اور جیسا آپ سے ہم نے عرض کی تھی پروگرام کی شروع میں کہ اللہ ہم چوبیس گھنٹے کا جو پروگرام آن لائن ریڈیو ہے وہ آپ کی خدمت میں جلد ہی لے کر آنے والے ہیں اس میں بھی ایک سے زائد گھنٹے ہمارے پاس ہوں گے جس گھنٹوں میں ہم صرف تفسیر کے پروگرام پیش کریں گے انشاءاللہ جو پروگرام ہے ہمارا وہ تفسیر کے حوالے سے ضرور اس میں بھی پیش کیا جائے گا اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ یہاں پر بھی بنے گا سامین آج کا جو پروگرام ہے ہمارا اس کا وقت تقریباً پورا ہوا چاہتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں اب حضرت امام جماعت احمدیہ مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالی بن بنصر عزیز کے خطبِ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کرنی ہے اس خطبِ جمعہ جتنی بھی ہم پیش کرتے ہیں ہر ایک جمعے کی ریکارڈنگ اتوار کے روز یہاں پر دہرائی جاتی ہے ریڈیو احمدیہ پر یہ بھی ایک ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دعوت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو امام جماعت احمدیاں ہیں وہ اپنی جماعت کے لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں کس قسم کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کریم ہی کی بات کی جاتی ہے اور آج کے آج کل کے حالات کے حوالے سے اسلام کے حقیقی پیغام کو اسلام کے حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی اور اصلی اسلام کی شکل دنیا میں دکھانے کی ہی بات کی جاتی ہے اور وہ بھی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں یہی جماعت احمدیہ کا مقصد بھی ہے اور اسی چیز کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ ہمارا مطمئن نظر بھی یہی ہے کہ دنیا میں اسلام کی ایک حقیقی تصویر اور شکل اپنے کردار اپنے عمل سے دنیا کے سامنے رکھی جائے مصباح صاحب پروگرام میں آخری تین چار منٹ ہیں اور میں آپ کو کے لیے چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کو آپ سمیٹ سکیں اور پھر ہم اپنے سامعین سے اجازت چاہیں گے جی آج ہم نے مسیح محمود علیہ السلام کی کتاب لیکچر سیال کوٹ کا ذکر کیا تھا آخر پر اسی کو چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے اسی پر ہم بات کو جو ہے ختم کریں گے آخری بات کرنے سے پہلے یہ بھی بات کی تھی ہماری بہن نے کہ آپ خلیفہ کا ذکر کرتے ہیں جی تو ٹھیک ہے لیکن رب وہی بات تو اس میں مجھے یاد آ گیا کہ جو حدیث آخر میں میں نے پڑھی جی کہ حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جو ہے وہ فرمایا ہے کہ اس زمانے کا جو امام ہوگا تو اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو اسی لیے خلافت ہی اس زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کا اظہار خود کئی علماء کر چکے ہیں اپنی تقریروں میں بھی اور تحریروں میں بھی کہ اس وقت ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور کٹھا ہو نہیں سکتے جب تک ہمارے اوپر کوئی ایک امام نہ ہو لیکن جب اس کو امام چننے کا موقع آتا ہے تو ہر فرقہ کا پھر یہ کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہو ہم میں سے ہو تو وہ بات نہیں رہ جاتی ہے تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بھی بدقسمتی سے وہ اس کو حل نہیں کر پا رہے لیکن خلافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام ہے اور جس نے دنیا کی مختلف قوموں کو احمدیہ مسلم جماعت میں اکٹھا کر رکھا ہے خواہ وہ پاکستان کے ہوں خواہ وہ عرب کے احمدی مسلمان ہوں خواہ وہ انڈونیشیا کے ہوں افریقہ کے ہوں یورپ امریکہ کے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے ایک خلیفہ کی آواز پر اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں تو یہ ایک برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا کی ہے اس کا دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے اس میں تقریباً وہی بات جو ہم بیان رہے تھے مسیح علیہ السلام اپنی کتاب لیکچر سیالکوٹ میں اسی مضمون کا ذکر فرما رہے ہیں یہ آج جو شروع کیا تھا ہم نے پروگرام ادھر مسیح مد السلام کی کتاب لیکچر سیالکوٹ جو انیس سو چار میں شائع ہوئی اس کا ہم نے تعارف پیش کیا تھا اس میں مسیح محدود السلام لکھتے ہیں صفحہ دو سو بیس ہے کہ بعض کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کسی مسیح مؤود کے ماننے کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا کہ حتیثہ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں لیکن جب کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں اور احکام اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن یاد رہے کہ اس خیال کے لوگ سخت غلطی میں ہیں اول تو وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کر کر سکتے ہیں جب کہ وہ خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتے حکم تو یہ تھا کہ جب وہ امام مود ظاہر ہو تو تم بلا توقف اس کی طرف دوڑو اور اگر برف پر گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑے تب بھی اپنے تئیں اس تک پہنچاؤ لیکن اس کے برخلاف اب لاپرواہی ظاہر کی جاتی ہے کیا یہی اسلام ہے اور یہی مسلمانی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ سخت سخت گالیاں دی جاتی ہیں اور کافر کہا جاتا ہے اور نام دجال رکھا جاتا ہے اور جو شخص مجھے دکھ دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑے ثواب کا کام کیا ہے جو شخص مجھے دکھ دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے اور جو مجھے کازب کاذب کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کو خوش کر دیا بہت ہی دکھ بھرے الفاظ ہیں حضرت مسیح محدود السلام کے کہ موجودہ زمانے میں ان مولوی حضرات نے اپنے لوگوں کو یہی سمجھا دیا ہے کہ مرزا صاحب کو کافر کہنا ان کی توہین کرنا بہت ثواب کا کام ہے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے اگر آپ کی نمازیں روزے زکوٰۃ حج کچھ نہیں آپ جو ہیں دوسروں پر ظلم خیانت اور بد اخلاقی اور دوسروں کا کے حقوق غصب کرنا اس میں ملوث ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں ان کی تصویروں کے ساتھ اور مختلف ویڈیوز بناتے ہیں ان تقریروں کے ذریعے تو آپ نے جنت میں جانے کے کام کر دی تو جہاں اس قسم کی لیڈرشپ ہو وہاں آپ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے ہماری بخشش کے سامان ہوں گے اور ہمارے ہمارا معاشرہ بھی جلد جو ہے وہ اصلاح آ جائے گا مسیم عد علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جن کو صبر اور تقوع کی تعلیم دی گئی تھی تمہیں جلد بازی اور بدزنی کس نے سکھلائی کون سا نشان ہے جو خدا نے ظاہر نہ کیا اور کون سی دلیل ہے جو خدا نے پیش نہ کی مگر تم نے قبول نہ کیا اور خدا کے حکموں کو دلیری سے ٹال دیا میں اس زمانے کے ہیلاگر لوگوں کو کس سے تشوی دوں وہ اس مکار سے مشابہ ہیں کہ روز روشن میں آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ سورج کہاں ہے اے اپنے نفس کے دھوکہ دینے والے اول اپنی آنکھ کھول پھر تجھے سورج دکھائی دے خدا کے مرسل کو مرسل کو کافر کہنا سہل ہے مگر ایمان کی باریک راہوں میں اس کی پیروی کرنا مشکل ہے خدا کے فرستادے کو دجال کہنا بہت آسان ہے مگر اس کی تعلیم کے موافق تنگ دروازے میں سے داخل ہونا یہ دشوار عمر ہے ہر ایک جو کہتا ہے کہ مجھے مسیح موت کی پرواہ نہیں ہے اس کو ایمان کی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگ حقیقی ایمان اور نجات اور سچی پاکیزگی سے لاپرواہ ہیں اگر وہ ذرا انصاف سے کام لیں اور اپنے اندرونی حالات پر نظر ڈالیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ بغیر اس تازہ یقین کے جو خدا کے مرسلوں اور نبیوں کے ذریعے سے آسمان سے نازل ہوتا ہے ان کی نمازیں صرف رسم اور عادت سے ہیں اور ان کے روزے صرف فاقہ کشی ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان نہ تو واقعی طور پر گناہ سے نجاز پا سکتا ہے اور نہ سچے طور پر خدا سے محبت کر سکتا ہے جب تک کہ اس آسمانی نور سے حصہ نہ پائے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے چلیے بہت بہت شکریہ مصباح بلو صاحب سامین اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کی آج کی براہ راست نشریات کے اختتام ہوتا ہے اب آپ کی خدمت پہ ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالی بنسل عزیز کے انتیس ستائیس اپریل کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت دیجیے مقررم حصب الو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ آج ہمارے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوا ہے مہمان بنے ہمارے اگلے ہفتے کو آپ کے ساتھ شب نو بجے دوبارہ ملاقات ہوگی ریڈیو احمدیہ لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو.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 السلام <تصفح> <تصفح> <تصفح> وأشهد أن محمدا مرضا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اللہ ہیرمیندین کا نب یہ دن سیر مستردین جماعت کے ایک بزرگ اور عالم مکرم عثمان چینی صاحب کی وفات ہوئی ونجہ ہوں اللّہ تعالیٰ نے ان کو چین کے ایک دور دراز علاقے سے اپنی خاص تقدیر سے نکال کر پاکستان آنے اور اہمیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی کس کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے سلوک کرتا رہا اور انہیں احمدیت قبول کرنے اور دینی علم حاصل کرنے اور پھر زندگی وقف کرنے کی طرح رونمائی کی اور توفیق عطا فرمائی ان کی اپنی تحریریں ہیں انہوں نے اپنی یادداشت لکھی ہے اس میں کافی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی یہ تفصیل تو بیان کرنے کا وقت نہیں انہوں نے مختلف لوگوں کو جو اپنی بعض باتیں بتائیں لوگوں نے جو ان کے بارے میں بعض باتیں لکھی ہیں وہ بھی بہت تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں اور ان کی تفصیل بیان کرنا بھی یا ان کو سب کو بیان کرنا ممکن نہیں بہت ایمان افروز واقعات ہیں ان کے حالات اور ان کی زندگی اور خدمات اور سیرت کے بارے میں اتنا زیادہ مواد ہے کہ کتاب لکھی جا سکتی میرے خیال میں خدام الحمدیہ پاکستان یہ کام بہتر طور پر کر سکتی ہے بہرحال اس وقت میں اس درپیش سے انسان جماعت کے بزرگ واقف زندگی مبلغ سلسلہ عالم حقیقت میں بلکہ عالم و عمل اور ولی اللہ انسان کیا کچھ تذکرہ کروں گا جو واقف زندگی اور عمر الگین کے لیے بھی خاص طور پر قابل تقریب نمونہ ہے اور عمومی طور پر ہر ایک کے لیے ہر احمدی کے لیے مختلف لوگوں نے جو ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے جیسا کہ میں نے کہا مختلف بات میں ذکر کروں گا عثمان چینی صاحب معروف تھے عثمان چینی کے نام سے ان کا پورا نام محمد عثمان چوچنگ شی صاحب شی شی تھا تیرہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو ان کی وفات ہوئی تیرہ دسمبر انیس سو پچیس میں ایک مسلمان گھرانے میں یہ پیدا ہوئے چین کے صوبے آنخوی میں ہائی اسکول کے بعد انیس سو چھیالیس میں نانچنگ یونیورسٹی میں ایک سال کا ایڈوانس کورس کیا پھر نانچنگ نیشنل سینٹرل یونیورسٹی کے شعبہ سیاستیات نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی چونکہ سیاست کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے قانون فلسفہ یتی نیاز سیکھنے کا سوچا پہلے کہتے ہیں کہ ترکی جا کر تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ تھا پھر انیس سو انچاس میں یہ پاکستان تشیف لے آئے خود تحقیق کر کے انہوں نے بید کی جامعہ احمدیہ میں تعلیم شروع کی اپریل انیس سو ستاون میں جامعہ احمدیہ سے شہادت اللہ جانب کا امتحان پاس کیا یہ شارٹ کورس تھا انگیم کا سولہ اگست انیس سو تو آپ نے وقف کیا اور آپ کا تقرر جنوری انیس سو ساٹھ میں ہوا پھر وہ بلگین کلاس کا کورس پاس کرنے کے لیے دوبارہ اپریل انیس سو اکسٹھ میں جامعہ احمدیا میں داخلہ لیا اور انیس سو چونسٹھ میں شاہد کی ڈگری حاصل کی پاکستان میں وکالت تصنیف طریقے نیز روا میں نیز کراچی اور ربا میں ان کو بطور وقف زندگی اور مربی خدمت کی تفیق ملی انیس سو چھیاسٹھ میں سنگاپور اور ملیشیا ان کی ان کو وہاں خدمت کی توفیق ملی وہاں رشیف لے گئے تقریباً ساڑھے تین سال سنگاپور میں اور چند مہینے چار مہینے کے قریب ملیشیا میں انیس سو ستر میں واپس پاکستان آئے اور پھر مختلف جگہوں پہ عمرہ ربی سلسلہ رہے عمرہ اور حج بیت اللہ کرنے کی بھی سادت ان کو نصیب ہوئی اور اس کے مختلف مشرابے کی حیرت کے بعد جب یہاں لندن میں مختلف دفاتر کا قیام ہوا کاموں میں وسط پیدا ہوئی جماعتی لٹریچر کا ترجمہ کرنے کی طرف زیادہ وسعت پیدا ہوئی تو چینی ڈسک بھی قائم کیا گیا پھر ان کو یہاں بلا لیا گیا اور آپ کو چینی کتب کے کتب چینی تراجم کی توفیق ملی جس میں چینی ترجمہ قرآن خاص طور پر قابل ذکر ہے جماعتی عقائد اور تعلیمات پر مشتمل کتب بھی آپ نے لکھے آپ کے عثمان خان میں آپ کی ایک اہلیہ ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں جہاں تک چینی ترجمہ قرآن کا سوال ہے انیس سو میں انہوں نے چینی ترجمہ قرآن کا کام شروع کیا تسلیم سرابے کی ہدایت پر اور اسی سال جون میں آپ کو پاکستان سے برطانیہ بلا لیا گیا اور چار سال کی محنت کے بعد یہ ترجمہ مکمل ہوا چینی صاحب خود لکھتے ہیں کہ چینی ترجمہ قرآن کا کام کافی وقت چاہتا تھا اصخلی ادم سی رابع کی طرف سے ہدایت تھی کہ اسے سس سال احمدیہ جشن شکر کے موقع پر شائع ہونا چاہیے کہتے ہیں بہت فکر تھی مجھے یہ کام مکمل ہو جائے وقت پہ مناسب آدمیوں کی تلاش تھی جو چینی زبان کا معیار بہتر کرنے اور نظر ثانی کام میں مدد دے سکیں اور پاکستان یا یو کے میں رہ کے یہ کام بڑا مشکل تھا اس اگر چینی زبان پر کسی کو عبور تھا تو اسلامی آسم نہ واقف تھا اور اگر دین کا علم تھا تو چینی زبان یاری نہیں تھی بڑا مشکل کام تھا یہ بہرحال کہتے ہیں جب ترجمہ مکمل ہو گیا تو اس کے لیے مسی عرابے کی ہدایت پر چین اور سنگاپور جا کر چینی زبان کے ماہرین سے بھی مشورہ کیا اس کو بہتر بنایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا معیاری ترجمہ تیار ہوا چینی زبان میں پڑھانے کریم کا اور خود یہ بڑی عائض سے لکھتے ہیں کہ کام ممکن نہیں تھا میرے لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے ممکن ہوا یہ کہتے ہیں کہ چینی زبان میں اس سے قبل بھی بعض تراجم کرانے کے موجود تھے اور بعد میں بھی تراجم ہوئے جن کی تعداد اس سے زیادہ ہے لیکن جماعت ہندیہ کا جو ترجمہ ہے اس کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں جو کسی اور ترجمے میں نہیں ہیں اور جس میں جماعت علم کلام کا بھی کی وجہ سے ایک بڑا شاہکار ہے اس کی اشاعت پر چین اور دوسرے ممالک کے اہل زبان کی طرف سے بے شمار تبصرے موصول ہوئے جن میں اس ترجمے کو بہترین قرار دیتے ہوئے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا جماعت کا ترجمہ کافی مقبول ہے اور بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی اور عمومی طور پر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جماعتی عقائد بیچ میں ڈال دیے گئے ہیں یہ اپنے مطابق تفسیر کر دی گئی ہے لیکن عمومی طور پر ترجمے کا معیار ہر ہاں ایک نے بہت اعلیٰ قرار دیا چین کے پروفیسر سونگ ہیں انہوں نے ایک کتاب اس صدی کے چینی زبان میں تراجمہ قرآن لکھی جس میں ہمارے ترجمہ قرآن کا بھی ذکر کیا اور اس میں تقریباً پندرہ صفحات جو ہیں اس کتاب کے وہ جماعت احمدیہ کا چینی ترجمہ قرآن پہ اس کا تبصرہ ہے اور پروفیسر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے قرآن کریم کی ترجمہ خصوصیت کا ذکر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ عام علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو بعض الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ ترجمے کی جگہ وہی عربی لفظ لکھ دیتے ہیں یا حاشیہ میں اس کی تشیح کرتے ہیں لیکن آخر تک یوں لگتا ہے جیسے وہ حصہ ان کے لیے موبہ ہے جب کہ عثمان صاحب کے ترجمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسے مقامات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور جس بنیاد پر ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کے تائیدی حوالے حاشی میں درج کر دیتے ہیں پروفیسر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کے متعلق میں نے تبصرہ لکھا تھا اس کے بعد کئی دفعہ عثمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی میرا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک سیدھا سادہ یہ غیر کا تاثر ہے پڑھے لکھے عالم کا پروفیسر کا جو اسلام پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہے کہ یہ ایک سیدھا سادہ خاکسار مخلص کھرا اور احکام پر سنجیدگی سے عمل کرنے والا شخص ہے یعنی عثمان چینی صاحب کہتے ہیں رمضان میں میں نے انہیں دعوت پر بلایا تھا عثمان صاحب روزہ رکھتے ہیں قرآن کریم کو شریعت کی اعلیٰ کتاب سمجھتے ہیں پھر یہ لکھتا ہے کہ اگرچہ ان کے ترجمے اور تفسیر کے بعض اس سے ہمارے چینی سنی فرقے کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے مطابقت نہیں رکھتے تاہم کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص توحید کا قائل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور احکام الہی کی پابندی کرنے والے چینی <coughs> صاحب نے اپنے نگرانی میں جو چائنیز لیٹرشپ تیار کیا اس میں چینی میں جن کے انگریزی ٹائٹل یہ ہیں مائی لائف اینڈ انسیسٹری چائنیز میں لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو موریلٹی چائنیز میں لکھی اس کتاب میں ان کی اپنی ہیں ویسے پینتیس قریب کتابیں ہیں جو انہوں نے ترجمہ کیں کی کروائیں اپنی نگرانی میں این آؤٹ لائن آف ہم دیا مسلم جماعت جماعت کا تعارف ہے یہ آؤٹ لائن آف اسلام اسلام کا تعارف ہے فنڈامینٹل کوسچنز اینڈ آنسرز اباؤٹ اسلام بنیادی سوال ہیں اسلام کے بارے میں اسلامک کانسیپٹ آف جہاد اینڈ دیا مسلم جماعت یہ بھی چائنیز میں لکھی کتابیں انہوں نے ہم دیا مسلم کمیونٹیز کنٹریبیوشن ٹو دی ورلڈ یہ لکھی اور انسانی زندگی میں اس کی کیا ضرورت ہے اسلام کی اور مذہب کی <coughs> یہ ہیں ان کی علمی خدمات مختصر ضرور کی ہے میں نے گھریلو زندگی کے بارے میں ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ جب میرے لیے عثمان صاحب کا رشتہ پاکستان سے آیا تو میرے والد صاحب نے عمر کے فرق کی وجہ سے رشتے پر رضامندی ظاہر نہیں کی ان کی اہلیہ بھی چینی ہیں اور کہتی میری عمر سو بیس سال تھی عثمان صاحب کی پچاس سال کے قریب تھی کئی ماہ تک والد صاحب مجھے اس رشتے کے متعلق انہوں نے بتایا نہیں پھر آخر مجھے جب انہوں نے بتایا تو خط میرے سامنے رکھ دیا کہ مجھے خود فیصلہ کر لوں کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں باہر کے کسی ملک میں ایک بڑے میدان میں بالکل خالی ہاتھ کھڑی ہوں اور اچانک سوچتی ہوں کہ میرا کیا بنے گا تب میں نے کچھ فاصلے پر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کو دیکھا اور ایک آواز سنی کہ تمہاری زبان تمہاری ساری ضرورتیں اس شخص کے ذریعے پوری کی جائیں گی کہتی اس خط کو دیکھنے کے بعد میں نے اسمان صاحب کو خواب میں دیکھا جبکہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس میرے پاس کھڑے تھے اور میں لیٹی ہوئی تھی بعد میں جب مجھے عثمان صاحب کی تصویر دکھائی گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس طرح میں نے گشتہ قبول کر لیا چار سال تک منگنی رہی پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا حالات بڑے خراب تھے وہاں کے اور سیاسی صورتحال اور کلچرل ریولیوشن کی وجہ سے بہت مشکل تھا ان کا آنا عثمان صاحب نے کہتی ہیں عثمان صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب معاوضے کی وفات ہوگی تو بیوی بی آئے گی اور معاوضے صاحب چیئرمین جو تھے چائنا کے اس وقت کے ان کی کوئی بیمار بھی نہیں تھے صحت بھی اچھی تھی اور بڑے آرام سے زندگی گزار رہے تھے بہرحال اس پر انہوں نے کہا یہ تو بڑا لمبا پتہ نہیں کب آئے انہوں نے فیصلہ کیا اس چینی صاحب نے کہ اس معوضے کو خط لکھے کہتے ہیں کہ میں خط پوسٹ کرنے جا رہا تھا کہ اس کی معاوضے کی وفات کی اطلاع مل گئی اور اس کے بعد ان کی بیوی لکھتی ہیں کہ چند دن بعد ہی اس کی وفات کے مجھے اپنا پاسپورٹ مل گیا اور پھر میں نے کہتی ہیں چن جب میں اپنے والد صاحب کے گھر پاسپورٹ لے کے اور جب میں گھر آئی تو اس درات بہت بارش ہوئی اور اس سے پہلے بہت خشک سالی تھی اتنی بارش ہوئی کہ زمین میں بڑے بڑے جو پانی کے بھاؤ کی وجہ سے کٹاؤ پیدا ہو جاتے ہیں وہ پیدا ہو گئے ایک غیرحمدی ہمسایہ نے مجھے کہا کہ تم پہلے آ جاتی تو یہ خوش سالی ہماری دور ہو جاتی بہرحال کہتی ہیں ایک ہفتے کے چائنا سے نکلی اور سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا دو جوڑے تھے جو عثمان صاحب کے چھوٹے بھائی نے مجھے دیے تھے اور سویا ساس کی چند کیارہ اگست انیس سو اٹھہتر کو میں کراچی پہنچی وہاں مختار, مختار صاحب نے نکاح پڑھایا خود ہی میرے ولی مقرر ہوئے تیسرے دن ہم چائنیز امبیسی میں جانا تھا اور ٹرین کے ذریعے جم گئے جس میں مردوں اور عورتوں کا علی نظام تھا اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم اسٹیشن پہ ملیں گے جب سارے لوگ ٹرین سے اتر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہی کہتی ہیں کہ میں تو نہیں تھی جس ڈبے میں بیٹھی تھی اس, اس پہ سارے لوگ مسافر اتر گئے میں سمجھی یہی آخری اسٹیشن ہے اور ٹرین جو دوبارہ چلی تو پھر مجھے احساس ہوا لیکن اس وقت پھر ٹرین پہ چڑھنا مشکل تھا بہت رش تھا خیر میں بڑی پریشان تھی اور بہرحال ایک افسر نے پولیس افسر نے جب مجھے دیکھا پھرتے ہوئے تو اس نے وہاں بلا لیا ریلوے پولیس والوں نے اور چائنیز امبیسی پھر مجھے بھجوا دیا کہتی ہیں میں نے نکاب اور کوٹ پہنا ہوا تھا اس وقت امبیسی والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چائنیز ہوں کیونکہ برکے میں کس نہ ہو سکتی ہے ایک اور بہرحال انہوں نے ایک چائنیز رسالہ منگوایا اور مجھے کب پڑھ کے سناؤ اور پھر ٹیکسی کا انتظام کیا گیا بہرحال ایک لمبی کہانی ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ پہنچ گئیں ایک اہم راستے میں دیکھ لیا ٹیکسی والا پوچھتا جا رہا تھا کہاں لے جانا ہے تو اس نے ان کو پہنچا دیا اور بلکہ ٹیکسی والا بڑا حیران تھا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اس طرح کسی نوجوان عورت کو گھومتے ہوئے اور پھر اس طرح ملتے ہوئے تو بہرحال کہتی ہیں کہ یہ ہمارا ابتداد تھی ہماری زندگی کی عثمان صاحب کے بارے میں لکھتی ہیں کہ اچھے خامن تھے بلکہ میرے روحانی استاد تھے جب میں پاکستان آئی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے نماز پڑھنا سکھائی مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد گھر آ کر مجھے بعض جماعت نماز پڑھاتے کئی کئی گھنٹوں مجھے نماز کے عربی الفاظ سکھاتے انہیں انہوں نے مجھے لفظ بہ لفظ اور سطر بسطر سکھایا اور نصیحت کی کہ اس کی مشق کرتی رہو اور اگر بھول جاؤ تو دعاؤں کی کتاب پاس رکھو انہوں نے شہ ماہ میں مجھے قاعدہ پڑھنا سکھا دیا انہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھانا شروع کیا تو ساتھ ہی ترجمہ بھی سکھایا تاکہ میری دلچسپی قائم رہے بہت صبر والے تھے بہت گہرائی تک جا کر مضمون سمجھاتے لمبی مثالوں کے ساتھ سمجھاتے بہت سلارحمی رکھتے تھے انہوں نے اپنی والدہ کو چائنا سے پاکستان بلا کر ان کی بھرپور خدمت کی کہتی ہیں بعض حالات ایسے ہوتے تھے ہمارے ایسا وقت بھی آیا کہ دن میں دودھ کی صرف ایک بوتل خرید سکتے تھے اور وہ بھی اپنی والدہ کو دے دیتے تھے جہاں بھی سفر پہ جاتے اپنی والدہ کو ساتھ رکھتے والدہ کی بڑی خدمت کی انہوں نے چینی صاحب نے کہتی ہیں اپنی تمام عمر اپنے کام کے ساتھ لگاؤ پر مشتمل تھی آپ کی تمام عمر اپنے کام کے ساتھ لگاؤ پر مشتمل تھی جب آپ کی صحت اچھی تھی تو اکثر رات دیر تک دفتر کام کرتے بلکہ بعض دفعہ کام کرتے کرتے صبح ہو جاتی تھی گھر میں ان کا سب سے اہم کام بچوں کی اچھی تربیت کرنا تھا اور باقی چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے اپنے کھانے اور کپڑوں کے وغیرہ کے متعلق بہت سادہ مزاج تھے پھر ان کی بیٹی لکھتی ہیں کہ میرے والد صاحب کی بعض خصوصیات کو الفاظ میں بڑی بیٹی ہیں ڈاکٹر قرۃ العین میرے لیے مشکل ہے اب بہت شفیق مہربان نہایت محنتی انتھک ہمیشہ اچھی امید رکھنے والے آجز انسان تھے ہر معاملے میں ہم سارے بہن بھائیوں کو اور پھر اپنی اپنے دمادوں کو بھی گفتگو میں شامل ہونے کی ترکیب دیتے تھے سکول کی پڑھائی میں ہمیں دلچسپی لیتے تھے ٹیچرز کے تأثرات معلوم کرتے تھے کیا کہا ٹیچرز نے <تصفح> اور کہتے تھے تم لوگوں کی زندگی کا مقصد دنیا میں اس لیے تمہیں اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ یہ مقصد تمہارا کہ تبلیغ کرو خاص خاص طور پہ چائنیز لوگوں کو اور ہمیں باقاعدگی سے نصیحت کرتے تھے کہ روحانیت اخلاق اور علم میں ترقی کرتے رہو اور اکثر کہتے کہ تم لوگوں کی شخصیت عمل اور رویہ کو دیکھ کر لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا کا وجود موجود ہے کیونکہ جو بچے خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ ان بچوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے ہر یہ بھی نصیحت کرتے کہ تمہارے ہر کام میں جو شروع کرو اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے کبھی <stitini> <tari> یہ نہیں ہوا کہ بچپن میں ڈانٹا ہو ہمیشہ پیار سے سمجھاتے تھے جہاں سختی کی تو وہ نماز کے بارے میں کہ نماز میں باقاعدگی کیوں نہیں رکھی اور بلکہ عادت ڈالنے کے لیے ہمیں بچپن میں کہتے ہیں پانچوں وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے اور چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی کتاب دیتے پڑھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے پھر اس کا ٹیسٹ لیتے پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے کشتی نو ایک بہت پرانی کاپی پڑھنے کے لیے دی اور ساتھ, ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو پڑھو اس کی اردو زیادہ مشکل نہیں ہے جتنی دوسری کتابوں کی مشکل اردو ہے اور پھر کہنے لگے گا کہ یہ پہلی کتاب ہے کشتی کی جو انہوں نے جامعہ خود پڑھی تھی پھر پردے کے بارے میں بھی ان کو فکر تھی کہ یونیورسٹی جاؤ گی تو پردہ کرنا اور اگر مجبوری ہو نکاو اتارنے کی تو پھر یہ ہے کہ میک ایک کرنا اور صرف پڑھائی کے دوران یہ ہے اس کے لیے نے پوچھا تھا پھر اس کی اجازت دی کہ یونیورسٹی میں اس شرط کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پردہ ہو تمہارا اور اگر مجمون اتارنا بھی پڑے کلاس میں تو پھر میک اپ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی فوراً پڑھتا ہو پھر اسی طرح چھوٹی بیٹی ہیں منظر وہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو چاند کو حاصل کرنے کوش کوشش کرنی چاہیے اس طرح اگر چاند نہ ملا تو ستارے تو میرے ہی جائیں گے جائیں انچے اونچے مقاصد رکھو ہمیشہ اور پنج وقت نماز باجماعت کے ساتھ ہمیں تہشت کی بھی ترغیب دیتے پانی کے چھینٹے ڈال کے فجر کی نماز بھی اٹھاتے خود مسلمہ علیہ السلام اور خلفاقی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے اور کئی گھنٹوں بیٹھ کے بڑے صبر اور تحمل سے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے یہ نہیں کہ ذرا سی بات کرتا گا آ یہ والدین کے لیے بھی ایک نمونہ ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو کبھی ضائع نہ کرو اور کہتے ہیں جو عمل بھی کرو اسے خدا کی عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے روحانی ترقی کی مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہے جس میں کبھی کبھی توقف آ جاتا ہے لیکن پھر ساتھ ہی مزید بلندی کی طرف قدم بڑھتا ہے انہوں نے یہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں سادگی آج اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینا سکھایا جب آپ صدر جماعت اسلام آباد تھے تو تمام گھروں میں سینٹرل ہیٹنگ لگائی جا رہی تھی اس وقت انہوں نے یقین دہانی کی کہ ہمارے گھر میں سب سے آخر میں یہ کام ہو کے بیٹے کہتے ہیں داؤد صاحب ڈاکٹر کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جامعہ کی تعلیم کے دوران انہیں اپنے بڑے بھائی اور والد صاحب کی وفات کا ٹیلی گرام آیا اس وقت تو جامعہ کے امتحانات میں مصروف تھے انہوں نے سوچا کہ یہ افسوسناک پر بھی جامعہ کے امتحان کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور یہ سوچ کر آپ نے وقت پر امتحان دیے اور وقت ضاعت نے کیا چائنیز لوگوں میں یہ بیٹے ہی لکھتے ہیں ان کیونکہ چائنیز لوگوں میں تبلیغ کا انہیں بہت شوق تھا جس فنکشن میں بھی جاتے وہاں لوگوں کو اہمیت کا تعارف کراتے اور لٹریچر تقسیم کرتے یہاں تک کہ جب آپ ویل چیئر پر آتے تھے جب بیمار ہو گئے چل نہیں سکتے تھے اور اس کے کھانے میں بھی ویل چیئر کے کھانے میں بڑی بڑی کتابیں ڈالنے پر اظہار کرتے تھے تاکہ لوگوں میں تقسیم کر سکیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو کبھی ان کے دفتر میں چلا جاتا پین یا پینسل لینے کی کوشش کرتا تو مجھے اپنے آفس میں رکھے ہوئے پین استعمال کرنے نہیں دیتے تھے اور میری والدہ اسے کہتے تھے کہ میرے لیے الگ پین خرید کر دو اس کو پین کی ضرورت ہے اور اگر کبھی فوٹو کاپی کروانی ہوتی تو کہتے ہیں مجھے کہ گھر سے اپنا کاغذ ساتھ لے کر آؤ اور پھر مشین پہ فوٹو کاپی کر لینا خدا پھر یہ لکھتے ہیں بیٹے ان کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا صفاتی نام ہیں وہ یاد کرو انہوں نے چائنیز زبان میں ایک نظم لکھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے سو صفاتی ناموں کی تعریف کی تھی یہ نظم روزانہ پڑھتے تھے رات کو اور کھیل کی صورت میں ہم بہن بھائیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یاد کرنے کا مقابلہ بھی کرواتے تھے پھر انعام دیتے تھے چند مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے مجھ سے ملنے آئے اپنی جمع اور فیملی کے ساتھ تو ان کے دماعت لکھتے ہیں کہ مجھے تین پوائنٹ مجھے لکھ کے دیے کہ میں تو بول سکوں گا تو میرے سے جو پوچھنا تھا انہوں وہ یہ تھا کہ میں کمزور ہوں اور خود کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے بیلجر چیئر بیٹھا ہوں مجھے معذرت ہے اس کے لیے بڑا احترام تھا خلافت کا اور یہ بھی کہ دعا کریں کہ آخری سانس تک تبلیغ کی کرتا رہوں میں اور اس کی مجھے اجازت بھی دیں اور پھر یہ کہ دفتر میں جا نہیں سکتا تو گھر میں اپنا کام کرنے کی اجازت دیں کام کی دھند تھی یہ نہیں تھا کہ گھر میں بیٹھا ہوں تو باہر کو بیٹھا رہوں گھر میں بھی کام کرتا ہوں یہ جب حاج پہ گئے ہیں ان کے دماد بھی ساتھ تھے تو یہ کہتے ہیں عثمان کہ صاحب اپنے دعائیہ جذبات کو چائنیز منظوم کلام میں لکھا ہوا تھا تو یہ کہا ان کو بتایا کہ میں ان جذبات کو اس لیے منظوم کر رہا ہوں تاکہ آئندہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکوں اور حج کے ہمارے گروپ میں ایک موقع پر چند لوگوں نے مکرم عثمان چینی صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ نے انہیں مختصر بتایا کہ میں اپنی چائنیز قوم کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی اسلام کی طرف ہدایت دے ان سوال کرنے والوں نے کافی حیرت کا اظہار کیا کہ ایک عمر سیدھا بوڑھا شخص جو اس کے بغیر آسانی سے چل نہیں سکتا وہ صرف اس کو فکر ہے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے پھر چینی صاحب اپنے حالات میں جگہ لکھتے ہیں کہ چین میں بدھزم اور کنفیوژم اور تاویزم کی بعض تعلیمات ہیں آپس میں مخلوط ہو گئی ہیں اور بہت سے چینی ایک وقت میں ان تینوں مذاہب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں مگر اس زمانے میں انہوں نے ان مختلف تعلیمات کو جمع کر کے اپنے طور پر ایک مذہب بنایا ہے اور اس مذہب میں انسان کی اخلاقی حالت کی درخواست توجہ دی جاتی ہے جب تین چینی اخباروں میں چینی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے انٹرویو شائع ہوئے تو ملائیشیا کی دے اعظم مذہب ہے سوسائٹی نے جو نیا مذہب ہے دیہم سوسائٹی نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے عنوان پر ایک مضمون لکھوں تاکہ وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات دوسرے مذہب کی تعلیمات کے ساتھ ایک رسالے میں شائع کریں چنانچہ میں نے اس سلسلے میں مضمون لکھا اور جس پر انہوں نے لکھا واپس جواب دیا چینی صاحب کو کہ ہمیں آپ نے اسلام کے بارے میں ایک عظیم مضمون دیا ہم آپ کے بہت ممنون ہیں آپ نے غیر دارانہ رنگ میں اسلام کے حقائق بیان کیے ہیں آپ کی بحث باریک اور لطیف تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح مذہب کے علوم حاصل کیے ہیں چینی لوگوں کو اب تک اسلام سے واقفیت نہیں وجہ یہ ہے کہ چینی زبان میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی اب آپ سنگاپور میں اسلام کی شاد کے لیے آ گئے ہیں جب یہ سنگاپور میں بول تو یہ لازمی بات ہے کہ اسلام ان ممالک میں چینیوں میں پھیل جائے اور چینی لوگ بھی اس سے برکات حاصل کریں آغاز سیف اللہ صاحب جن کے کلاس فیلو بھی تھے یا اس زمانے میں پڑھتے تھے جامعہ میں لکھتے ہیں آن کلاس فیلو ہی تھے لکھتے ہیں کہ عثمان چینی صاحب میرے کلاس فیلو بھی تھے آپ بھرپور جوانی کی عمر میں پارسا خوش فسائل اور نیک اتوار کے مالک تھے بڑے سوز و گود سے نماز ادا کرتے نہایت تجروں سے دعا مانگتے تھے نفلی رودے رکھتے نوافل ادا کرنے کی عادی تھے تسبیح و تحمید اور ذکر الہی میں کمال شغف رکھتے تھے احمدیت کی نعمت ملنے پر اظہار تشکر کرتے اور ہمیشہ عظیم محبت اخلاص اور فدایت کے جذبات کا مظاہرہ کرتے لکھتے ہیں کہ یہ سچی شہادت ہے کہ زمانے طالب علمی میں بعض اوقات شدت اداسی اور تفکر میں ان کے آنسو بہنے لگتے اپنی والدہ بھائیوں سے ملاب اور ان کی خیریت کے بارے میں وہاں پر قائم نظام حکومت کی وجہ سے بعض اوقات دکھ کا اظہار کرتے اور بڑے الہاس سے اور تجربہ اور سوچ سے اپنے خالق حقیقی حضور اپنے مطلوبہ مقاصد کے لیے دعائیں کرتے یہ نظارے کہتے ہیں یہ نظارے اب بڑی عمر میں بھی میرے لیے کاپلے رشک ہیں یہ حقیقت ہے خالصاحب الو صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس بندے خدا نے اس زمانۂ ابتلاح میں جو مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص اور دعاؤں کی شرف قبولیت بخشا اور احمدیت کی برکت سے سب کچھ دیا اور وافر رحمتوں سے بھی نوازا بلکہ مخلوق خدا نے بھی ان کی قبولیت دعا کے سمرات سے فیض پایا کہتے ہیں کہ مجھے بھی زبانۂ طالب علم میں حضر مولوی غلام رسول صاحب راجی کی حضر مولوی عبداللطیف صاحب بھاول پوری صاحبزادہ سید ابو الحسن صاحب اور دیگر بزرگوں کی خدمت میں بیٹھنے اور درخواست دعا کرنے اور ان کی قبولیت کے اثرات دیکھنے کی بفضل اللہ تعالیٰ تفیق ملی ہے یہ لکھتے ہیں کہ میں پوری احتیاط سے اپنا مشاہدے اور وجدان سے گواہی دے سکتا ہوں کہ عبادت میں سوز و گداز دعا میں الہا و تجر اور قبولیت دعا کے لحاظ سے ان محترم اکابرین کے عکس محترم عثمان چینی صاحب کی ذات میں موجود تھا کا عکس محترم عثمان چینی صاحب کی ذات میں موجود تھا کہتے ہیں میں نے خود ہی بار ذاتی معاملات میں ان کی قبولیت دعا کا مشاہدہ کیا ہے اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مجھے اور میرے ساتھ ملنے والوں کو دعائیں کرنے کی تلقین کرتے تھے آپ بڑے زیرک اور مومنانہ فراسف کے مالک تھے جماعتی انسلامی معاملات میں اظہار رائے میں نہایت محتاط تھے خود بھی نظام جماعت کا احترام مکمل پابندی سے کرتے تھے اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو بھی اس کی ہمیشہ تلقین کرتے خلافت سے مکمل روحانی ایک رکھتے رکھتے اور ان کے احسانات پر تشکر کا اظہار کرتے تھے جب بھی کوئی آپ سے درخواست کرتا تو پوچھا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت کو خدمت میں درخواست دعا کی ہے صدر جماعت ہیں اسلام آباد کے یہاں کے ڈاکٹر رضوان صاحب کہتے ہیں کہ نماز سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آخری چند سالوں میں انہیں اپنے گھر سے مسجد تک جانے کے لیے جو صرف چند منٹ کا فاصلہ ہے کئی منٹ لگ جاتے تھے اور راستے میں کئی دفعہ رک کر سانس لینا پڑتا تھا اور اس کے باوجود میں نے کبھی انہیں نماز جمع کرتے نہیں دیکھا ایک دفعہ جب مغرب اور عشاء کی نماز میں وقفہ بہت کم تھا تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ گھر جانے کے بجائے مسجد میں عشاء کا انتظام کر لیا کریں یا جمع کر لیا کریں انتظار کر لیا کریں یا جمع کر لیا کریں تو فرمانے لگے کہ چلنے سے ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور گھر سے مسجد تک کا فاصلہ طے کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے اس لیے میں جاتا بھی ہوں اور آتا بھی ہوں رشید بشیر الدین صاحب احبو ذہبی ہم کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں غیر احمدی اور احمدی سب ان سے فیض پاتے تھے جب یہ مربع تھے کراچی میں ڈگ روڈ قیام کے دوران غیر احمدی مرتبہ چینی صاحب سے اپنی ذاتی اور دیگر معاملات میں مشورے لیتے اور گواہی دیتے کہ ان کے مشوروں پر عمل کرنے سے اور چینی مولوی صاحب سے دعا کروانے کے بعد ان کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ایک مختصر یہ ہے کہ ڈرگ روڈ کراچی کا مشہور چینی مولوی بلا تفریق مذہب ہر ایک کے لیے فیاض رساں وجود رہا اور بے شمار محبتیں بانٹتا رہا ان کی انگلستان چلے جانے کے ایک لمح ایک لمبے عرصے تک غیر عمدیوں میں ان کا ذکر اور ذات قائم رہی کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے چینی صاحب والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے بعض وقع والدہ کو اسے میں ڈانٹتی اور یہ لپک کر ان کو باقاعدہ پیار کرتے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے اور اتنا انہماک ہوتا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ آس پاس کون دیکھ رہا ہے بالدست سے پیار اور جو اظہار ہو رہا ہوتا تھا ان کا وہ غیر معمولی تھا جانوف محمد صاحب ہیں جماعت کرگستان کے یہ لکھتے ہیں کہ عثمان چو صاحب سے میری ملاقات انیس سو چرانوے میں ایک سفر کے دوران جہاز میں ہوئی ابتدان مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ مسلمان ہیں یا جماعت احمدیہ کے عالم ہیں لیکن جب جہاز پر پرواز کرنے لگا تو انہوں نے بسم اللہ پڑھا تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے انہیں اسلام کیا ہمارا تعارف ہوا اور ہم نے مختلف امور پر گفتگو شروع کر دی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں معلوم ہے میں نے کہا کہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن کریم کا چینی زبان ترجمہ پڑھتے ہیں میں نے جواب دیا کہ جی میں پڑھتا ہوں اس پر کہنے لگے کہ چینی زبان میں کریم کے کتنے تراجم کا آپ کو علم ہے میں نے کہا کہ اس وقت جتنے تراجم موجود ہیں میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے اور کر رہا ہوں اس صاحب نے پوچھا کہ جن مترجمین نے قرآن کریم کے تراجم چینی زبان میں کیے ہیں کیا آپ ان کو جانتے ہیں میں نے کہا میں نے تو سب سب کو جانتا ہوں تو عثمان صاحب نے کہا ان مترجمین میں سے ایک مترجم کا نام عثمان چوہ ہے کیا آپ انہیں جانتے ہیں میں نے کہا جی میں انہیں جانتا ہوں لیکن میں نے ان کو ترجمہ قرآن نہیں قرآن نہیں پڑھا اور نہ ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ عثمان چوہ کو کیسے جانتے ہیں میں نے کہا کہ بس مجھے یہ علم ہے کہ وہ عالم ہیں قرآن کریم کا چینی زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں مگر میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں اس پر انہوں نے بتایا کہ میں ہی عثمانچو ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عثمانچو صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں انہوں نے مجھے اپنے رابطہ کی معلومات دی پھر عارضی طور پر جہاں رہائش رکھے ہوئے تھے میں نے بھی انہیں اپنا نمبر دیا ایک دو دن کے بعد ان کا مجھے فون آیا چینی صاحب کا کہ آپ کے گھر آ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنے بڑے مرتبے کے عالم سے مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں گے میں نے ان کو اپنا گھر میں استقبال کیا ان کے ساتھ دو پاکستانی دوست بھی تھے ہم دس منٹ تک بات چیت کرتے رہے اس کے بعد عثمان چو صاحب نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں دعوت دی میں نے انہیں کہا کہ آپ مہمان ہیں اور مجھے آپ کو دعوت دینی چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ طالب علم ہیں اور میں آپ کا بڑا ہوں اور والدین کی جگہ ہوں اس لیے آپ کی مدد مجھے کرنی چاہیے اس کے بعد ہم ریسٹورینٹ میں گئے کھانا کھایا مختلف پر گفتگو ہوئی اور اس طرح ایک دن کہتے ہیں ان کو ملنے گیا سینٹرل بینک کی عمارت تھی ہم نے ان کی رہائش گاہ ہم نے بیٹھ کر گفتگو کی اور عثمان چو صاحب نے مجھ سے وفات مسیح مسئلہ خط نبوت یاجوج ماجوج جن امام مہدی اور اس طرح قرآن و حدیث کے بارے میں سوالات کیے میں نے انہیں وہی جواب دیا جو عام طور پر روایتی مسلمان دیا کرتے ہیں عثمان چو صاحب مسکرانے لگے اور پھر انہوں نے مجھے ان تمام سوالات کے صحیح جوابات بتائے مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ میں کیا کہوں مجھ پر ان جوابات کا گہرا اثر ہوا اس طرح انہوں نے مجھے قرآن کریم کا ترجمہ اور کچھ تحفہ کے طور پر دیں اور انہیں کہا کہ مجھے انہیں پڑھو اور مجھے مضرور لکھنا اور بتانا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر کیسا لگا اور کہتے ہیں بہرحال میں نے ان کتابوں کو پڑھا اور میری سوچ کو لئے تم تبدیل ہو گئی اس وقت مجھے بیعت کا علم نہیں تھا بعد میں پھر میں نے بیعت بھی کر لی اور اور یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کو اعزاز سمجھا کہ مجھے حضرت امام مہدی کے دھور اور امام مہدی کی سچی جماعت کا علم ہوا گاؤں و قبولیت کے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں کس طرح ایک دفعہ ایک شاد صاحب لکھتے ہیں کہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے ربا سے کراچی راستے میں جب ہم نے باج ماحت ساٹھ بچے ساتھ تھے اطفال کا کوئی فنکشن تھا ربا راستے میں باج نماز نے کی تو غیر امدیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو احمدی ہیں اس پر مولویوں نے ڈبوں میں تقریر شروع کر دی کہ کے خلاف کارروائی کرو ہم بڑے پریشان تھے عثمان چینی صاحب بھی ساتھ تھے مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئیں اس وقت سکیورٹی کے لحاظ سے پہ چینی صاحب نے کہا کہ میری بھی لگاؤ اس پر کہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا آپ کا کام یہ ہے کہ اوپر برتھ پہ بیٹھ جائیں اور دعا کریں اور مولویوں کا پروگرام تھا کہ ملتان پہنچ کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ماریں گے لیکن کہتے ہیں کہ ملتان گزر گیا تھوڑی دیر بہت خاموشی چھا گئی مولوی کی طرف سے جا کے دیکھا تو مولوی سویا ہوا تھا اور مولوی صاحب نے تو ملتان میں اترنا تھا لیکن ایسا سویا کہ ملتان اسٹیشن بھی گزر گیا اس کی آنکھ نہیں کھلی اور کہیں اگلی اسٹیشن جا کے وہ اترا اور اس طرح کہتے ہیں ہماری جان بچی <تصفح> اسی طرح عدنان ظفر صاحب ہیں کہتے ہیں کہ میرا ہوم آفس میں کام نہیں ہو رہا تھا کئی دن کے میرا پاسپورٹ مانگتا تو کہتے ہیں کہ آپ کے یو کے کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے ریکارڈ میں اور جاب سے میں چھٹی لے کے جاتا رہا کئی تین چار مہینے تک آخر مایوس ہو گیا ایک دن اسلام آباد میں چینی صاحب سے ملاقات ہوئی نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا پاسپورٹ والا انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی کہ دعا کرتے ہیں اور اتنی رقط تھی اور چیخنے والی دعائیں تھیں کہ میں بھی کہتے ہیں ڈر گیا کہ میرے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں خیر خواہ مخواہ میں نے ان کو تکلیف دی کچھ اور لوگ بھی دعا میں شامل ہو گئے اگلے دن کہتے ہیں میرے وکیل نے جب فون کیا ہوم آفس تو وہاں کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا کافی لمبی گھنٹی بجی تو وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا وہ وہاں سے گزرا اس میں فون اٹھا لیا انہوں نے ان کو بتایا کہ اس تو ڈائریکٹر نے کہا کہ اچھا اس سے کوسبا مجھے ملے آ کے دفتر میں کہتے ہیں میں دفتر میں گیا مسٹر ریچرڈ ان کا نام تھا تو ریسیپشن میں گیا ریسیپشن کو میں نے کہا میں نے ان سے ملنا ہے تو ریسیپشن والوں نے کہا کہ یہ بڑا افسر ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا تم ہمیں بتاؤ تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے انہوں نے خود بلایا کوئی اطلاع کرنے کو تیار نہیں تھا افسر کو آخر ایک آدمی تیار ہوا اس نے جا کے بتایا تو مسٹر ریچرڈ خود اپنے دفتر سے اٹھ کے آئے ان کو اپنے ساتھ لے گئے کمرے میں اپنے کمپیوٹر پہ سارا ریکارڈ تلاش کیا پھر اپنے سیکرٹری کو بلایا اور خط دے دیا کہ ان کا پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر واپس باہر چھوڑنے آئے اور سارا عملہ دیکھ رہا تھا کتنا بڑا افسر یہ کون بڑا آدمی آ ہے غیر ملکی جس کو چھوڑنے کے لیے افسر باہر آیا دروازہ کھول کے رخصت کر رہا ہے تو اس کو میں کیا بتاتا کہتے ہیں اس میری جو حالت تھی کہ یہ عثمان چو صاحب کی رکت بھری دعائیں تھیں جس نے چار مہینے سے پھنسا ہوا کام صرف ایک دن میں کر دیا اور نہ صرف ایک دن میں کر دیا بلکہ بڑے افسر کے ہاتھ سے پتروا دیا باقیات تو بےشمار ہیں جو میں نے کہا کہ نہیں سکتے اتنے زیادہ ہیں چند ایک جو ان کے قریب ہی ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں سید حسین صاحب مربی لکھتے ہیں کہ ہفتہ وار اجلاس ہمارا ہوتا تھا ہمارے پاس سواریاں تو تھی نہیں اور کے پاس بسوں میں بیٹھ کے چلے جاتے تھے رات دیر تک میٹنگ ہوتی تھی جب اس کے بعد جانے کے لیے یہ ہوتا تھا کسی نہ کسی عاملہ ممبر کے ساتھ ہم چلے جائیں اس انتظار میں ہوتے تھے لیکن عثمان چینی صاحب نے کبھی اس کا انتظار نہیں کیا پیدل ہی چل پڑتے تھے یا, یا بس مل جاتی تھی راستے میں یا کوئی نہ کوئی سواری ان کو لے جاتی تھی اور جس جگہ مشن ہاؤس میں رہتے تھے وہاں اتنی جگہ تھی ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی تو ہم نے پوچھا اب رہتے کہاں ہیں انہوں نے کہا یہی کمرہ ہے عورتوں کا جو ہال ہے یہ جب اور نماز پڑھنے آتی ہیں عورتیں تو ہم سامان ہم اس میں لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہماری سامنے کی جگہ یہی ہمارے کھانے کی جگہ یہ سب کچھ ہے بڑی حاضری جی سے انکساری کے ساری سے چھوٹی سی جگہ پر رہتے رہے شیت ارشد صاحب ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ کام کیا چینی میں کام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں تینتیس سال کام کرنے کا موقع ملا اور ان کے بارے میں خصوصیات ہیں لکھتے ہیں کہ نماز جماعت میں باقاعدگی اور عبادت میں شورف ہمارے لیے ایک نمونہ تھا بارش ہو طوفان ہو برف باری ہو بڑی باقاعدگی سے نماز بعض جماعت کے لیے اس میں تشریف لاتے تھے اور کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو چکے تھے اور اسلام آباد سے گھرانے پہلے جس کا ذکر ہو گیا چند منٹ کا فاصلہ پندرہ بیس منٹ میں سانس لے لے کر طے کرتے تھے لیکن مسجد ضرور آتے تھے تو حجت کا باقاعدگی سے انتظام رکھتے, انتظام رکھتے تھے انتظام رکھتے تھے ایک دن دفعہ کہتے ہیں ہم لمبا لمبا سفر کر کے چین کے ایک علاقے میں گئے اور پھر وہاں بھی مقامی احمدی لوگوں سے گفتگو ہوتی رہی دیر تک اس لیے میرا خیال تھا کہ حجت کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا لیکن صبح دیکھا کہ چینی صاحب تجد ادا کر رہے ہیں اگرچہ مختصر ادا کی لیکن ناغ نہیں کیا تو چینی صاحب نے خود بھی لکھا ہے ان انہوں نے اس کا یہ بیان کیا کہ جب چین سے روا آئے تو دیکھا کہ روا کے بدرگان کس سوز و گداس سے نمازیں ادا کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اتکاف کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا بھی ہے اس بات کا آپ پر خاص حسر ہوا اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلوں گا اس وقت آپ کو خلیح وقت وسیثانی رضت العین ہو کہ رہنمائی میسر تھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضیۃ العن ہو حضرت مرزا شریف احمد رضی العین جیسے وجودوں کے صحبت نصیب تھی مولانا غلام رسود صاحب راجی کی صاحب حضرت مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری حضرت محمد ابراہیم صاحب وکا پوری سید ولی اللہ شاہ صاحب وغیرہ صوبت سے مستفید ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے آپ کی شخصیت کو مزید ابھارا اور مزید اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو پیدا ہوا <tik> کہتے ہیں کہ تبلیغ میں بھی آپ بہت پرجوش تھے اون خاموش تب اور کم گو طبیعت کے مالک تھے لیکن دیکھا ہے ہم نے کہ جب تبلیغ شروع ہوتی تھی تو آپ میں غیر معمولی قوت اور جوش پیدا ہو جاتا تھا اور گھنٹوں گفتگو کرتے تھے کئی مرتبہ فون پر بھی گفتگو شروع ہوتی تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا اور گھنٹا گھنٹا گفتگو ہوتی رہتی مہمان نوازی بھی آپ کو ورثے میں ملی تھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے والد بہت مہمان نواز تھے کیونکہ گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں تھا اور ہمارا گھر ہی ہوٹل ہے یہ بات کہا کرتے تھے ہم نوازی میں چینی صاحب کی علیہ بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیتی تھی اسی طرح کسی کے ہر ایک جذبات کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے جتنے مرضی تھکے ہوں اگر ایک دفعہ کسی نے رات دیر تک میٹنگ ہوتی رہی اور جب کار میں بیٹھنے لگے تو کسی نے کہا کہ میرے گھر قریب ہے وہاں چلیں تو ان کے رشید صاحب کہتے ہیں ہمارا تو خیال تھا انکار کر دیں گے لیکن اس چل پڑے اور وہاں جا کے اس شخص نے پھر کھانے کا بھی انتظام شروع کر دیا بڑی دیر تک وہاں رہے آپ رات لیٹ ایک بجے قریب پہنچے لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کو انکار کر دیں یا یہ کہیں کہ جلدی کرو میں نے جانا ہے اسی طرح نصیر احمد بدر صاحب ہیں مربی سنسلہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ چینی زبان کا جب مجھے ارشاد ہوا تو اس کے بعد ان سے رابطہ ہوا وہاں چین کے بہت سے علاقوں میں جا کر دعوتِ اللہ کی تفیق ملتی رہی اور اس موقع پر عثمان چینی صاحب کی نہایت مفید رائے اور مشوروں سے بہت فائدہ اٹھایا خطوط کے ذریعے سے رہنمائی کرتے تھے کہتے ہیں میرے وہاں اور کہتے ہیں کہ ہزاروں چینیوں کو تک زبانی اور کتب فولڈر کی شکل میں حضم وسیم علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا رہا ہر جگہ کہتے ہیں تقریبا ہر جگہ عثمان چینی صاحب کا ذکر نہایت اچھے الفاظ میں ہوتا رہا جو چین میں اسلام کے بہت بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں چینی زبان کا جو یادگار لٹریچر اس نے پیچھے چھوڑا ہے وہ کبھی آپ کو مرنے نہیں دے گا ان کی قلم سے نکلی ہوئی چینی زبان کی کو کتب اور تراجم کا ایک سمندر ہے جو انہوں نے حضرت وسیم علیہ السلام کے روحانی خزائن سے خخذ خز کیا اور ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچایا ان کی فصیح و بلیغ چینی زبان بھی اپنے اندر ایک خاص کشش اور جذب کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے اس کہتے ہیں اس بات کا اندازہ مجھے چین کے ایک مسلمان مدرسے میں جا کر ہوا جہاں پہلی دفعہ جانے پر تو انہوں نے کوئی خاص رد ہے وہ ظاہر نہیں کیا مدرسے میں گئے مسلمانوں کا علاقہ جو ہے لیکن جب میں کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں گیا تو تمام چینی مسلمان اور امام صاحب بڑا پیار کرتے اور بڑی چاہت سے ملتے تھے اس پر ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ میں اتنی چاہت نہ تھی جتنی اب ظاہر ہو رہی ہے اس پر ایک چینی دوست نے بتایا کہ جو چینی زبان کی کتب آپ مولوی صاحب کو دے گئے تھے ان میں سے خاص طور پر حضرت مسیمۃ علیہ السلام کی منتخب تحریرات کا چینی ترجمہ خطبہ میں پڑھ کر سناتے ہیں تو ہمارے اندر ایک وجد کسی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی شاندار تحریرات اپنی پوری زندگی میں نہیں سنی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید اس قسم کی کتب لا کر دیں یہ کہتے ہیں کہ چینی صاحب کے آبائی گاؤں میں جانے کا موقع ملا ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات تھی سارے کے سارے عثمان چوڑ صاحب کا نہایت ادب اور محبت سے ذکر کرتے ہر کوئی آتا اور عثمان چوڑ صاحب سے اپنا رشتہ بتا کر بڑی خوشی کا اظہار کرتا اور جتنے دیر کہتے ہیں وہاں ٹھہرا سب نے بڑا خیال رکھا بڑی مہمان نوازی کی بڑی آب وقت کی پھر اس لیے کہ عثمان چینی صاحب کو میں جانتا ہوں جماعتیں مندر نمائندہ ہوں کہتے ہیں عثمان چینی صاحب کا ترج... چینی زبان میں کیا ہوا قرآن کریم کا ترجمہ نہایت سلیس اور آسان الفاظ میں ہر کسی کو سمجھ آنے والا ترجمہ ہے جس میں چینی زبان کی فصاحت و بلاغت کا معیار بھی جھلکتا نظر آتا ہے اس لیے باوجود اس کے کہ قرآن کریم کئی دوسرے دراجوں بھی چینی زبانیں موجود ہیں لیکن عثمان چی صاحب کا ترجمہ پورے چین میں یکساں اور مقبول اور صنعت کی حیثیت رکھتا ہے اس کا اندازہ بہت سے چینی علماء سے مل کر ہوا جو جماعت کے عقائد سے اختلاف رکھنے کے باوجود اس ترجمے کو نہایت پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہر درجہ چاہت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ علاقے کے دورے کے دوران جب ایک بزرگ امام نے میرے پاس یہ ترجمہ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی ان کے پاس ترجمہ تھا چینی صاحب والا اور اس کو دیکھ کر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور بار بار کہتے رہے کہ مجھے اس ترجمے کی لمبے عرصے سے تلاش تھی کہ آپ مجھے قرآن کریم عطا کر سکتے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ اس وقت تو ہمارے پاس صرف ایک ہی نسخہ ہے آپ اپنا ایڈریس بھیجوا دیں ہم آپ کو عثمان چینی صاحب سے منگوا ہیں تو کچھ دیر سوچ کر کہنے لگے کہ آپ یہ قرآن کریم تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے دیں میں اس کی فوٹو کاپی کروا دیتا ہوں قریباً ساڑھے چودہ سو سا صفات پر مشتمل اس ترجمہ کو فوٹو کاپی کرنے پر ان کا یہ شوق دیکھ کر ہم نے پھر ان کو قرآن کریم دے دیا اور وہ اتنے خوش ہوئے اور بار بار شکر ادا کرتے تھے جیسے ان کے کوئی بے بہا خزانہ مل گیا خزانہ تو یقیناً ہے خوشی کا اظہار ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اسی طرح ان کے رابطے تھے بے شمار ابھی بھی رابطے تھے ان کے اور مبلگین جو وہاں رہے ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے تھے تین میں ہر جگہ چینی صاحب کا دیکھ تھا صاحب بھی رہے ہیں وہاں اور بھی آج کے پاکستان میں انہوں نے کہتے ہیں کہ دو ہزار چار میں چینی صاحب جب پاکستان شریف لے گئے تو اسلام آباد سے روا کے سفر کے دوران کلر کہار کے علاقے مجھے لے جا کر وہ جگہ دکھائی جہاں آپ جامعہ میں تعلیم کے دوران آ کر چلہ کیا کرتے تھے آپ نے اپنی قبلیت دعا کا ایک واقعہ بیان کیا کہ کس طرح کے گھر میں تشریف لے گئے ان کے یہاں شادی کے دس سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی چلہ کے دوران چینی صاحب سے اولاد کری دعا کی درخواست کی چینی صاحب نے دعا کی اور خواب میں دیکھا کہ ان کے صحن میں چارپائی پر چودھری رسول اللہ خان صاحب سوئے ہوئے ہیں آپ نے یہ خواب ان کو سنائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا طا کرے گا کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا یہ چلا جب کیا کرتے تھے کلر کھار میں مجھے بھی یاد ہے اس کی بہت کے زمانے میں ہم چھوٹے ہوتے تھے میں بھی ایک دفعہ گیا اس جگہ تو ایک کمرے میں نیچے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کریم ہاتھ میں تھا دعائیں کر رہے تھے پھر ہم لوگ بھی بچوں نے بھی اور بڑوں نے بھی ان کو دعا کے لیے کہا اور ہم بڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا کرتے تھے بڑی شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے ڈاکٹر نوری صاحب پھر لکھتے ہیں کہ ان کو چیک اپ کیا گیا جب دو چار میں چودہ پندرہ سال قبل تو تشخیص ہوا کہ ان کو دل کی بیماری ہے اور اس کے علاج بھی کوئی نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں مجھے بہت پریشانی ہوئی اب کیونکہ محض دعا اور چند معمولی ادویات کے سفور کوئی ترکیب نہیں تھی لیکن ایسے لوگ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ان سروائیول کے چانس بہت کم ہوتے ہیں اور چاند سال سے زیادہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے فضر سے چینی صاحب ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ میں احرام ہوں کہ کئی بار میلہ ہوں علالت کے باوجود کمزوری کے اثار تو ظاہر ہوتے رہے لیکن نے کبھی اپنی بیماری کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں حائل نہیں ہونے دیا اور کام ہمیشہ کرتے رہے کبھی یہ نہیں ہوا بیماری کی وجہ سے کام نہ کریں اور یہ بات تو میں بلکہ ایک نے لکھا ہے مجھے کہ برف شدید پڑی ہوئی تھی ہمارا خیال تھا کہ فجر کے وقت اس وقت آج زیادہ ہے اور چلا بھی نہیں جا رہا تو کوئی نہیں آئے گا مسجد میں یا کم از کم جا کے مسجد کھولتے ہیں تو چینی صاحب کے لیے آنا مشکل ہوگا لیکن کہتے ہیں جب ہم گئے تو دیکھا باہر نکلے تو برف پہ پاؤں کے نشان تھے اور جب اندر گئے تو دیکھا کہ چینی صاحب مسجد میں نہ صرف آئے ہوئے ہیں بلکہ بہت پہلے آ کر برف میں چل کر آئے اور تجد کی نماز وہاں تا کر رہے تھے باول مجیب راشد صاحب نے ان کا جو خلاصہ لکھا ہے وہ اچھا خلاصہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا خلاص چھوڑا بلاد پایا بزرگ تھے تو جن چند کہتے ہیں مجھے میں سوچ رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا چینی صاحب کی خصوصیات کے بارے میں کہ بہت دعاگ اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے نمازوں کے بہت پابند بیماری اور کمزوری کے باوجود مست جانے والے بہت نیک اور خدا ترس بے ضرر انسان تھے ہر ایک کی خیر خائش آنے والے اور نیک مشورہ دینے والے تھے بہت سادہ مزاج اور بے تکلف انسان تھے بہت مہمان نواز اور محبت بھر اثرار سے مہمان نوازی کرنے والے تھے بہت بلند ہمت اور کمزوری کے باوجود متحرک خدمت دین میں مصروف اپنی ذمہ داری کو بہت اخلاص محنت اور محبت سے ادا کرنے والے خدمت دین کرتے چلے جانے کی ایک دھن بہت نمایاں تھی خلافت احمدیہ دیا سچے بے ریا اور باوفا وفا خدمت گزار تھے ہمیشہ بہت خدنہ پیشانی اور مستراہ سے ملتے تھے اور بے شمار خصوصیات ہیں ان کی وہ حقیقت ہے یہ جو انہوں نے بیان کی اللہ تعالی مکرم عثمان شنی صاحب کے درجات بلند سے بلند کرتا چلا جائے اور ان کی اہلیہ کو بھی صبر حوصلہ عطا فرمائے اور سب ان کا حافظ و ناصر ہو اسی طرح بچوں کو بھی ان کی دعاؤں اور نیکیوں کو وارث بنائے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں میں نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ بھی پڑھوں گا ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فَلَا مئی لَهُ وَمَنْ مہو فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد والله لا إلا الله ونشهد محمد اللہ انامر وان تا دل قرب کرکل کر